لہجہ غزل مرزا اسد اللہ خان غالب آواز و پیشکش راہل فاروق ناشی گفتا کو دور سے مت دکھا کہ کے بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں پرسیشے طرز دلبری کیجئے کیا کہ بن کہے اس کے ہریک اشارے سے نکلے ہیں یہ ادا کے یوں رات کے وقت میں پیئے ساتھ رکیب کو لیے آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں ویر سے رات کیا بنی یہ جو کہا تو دیکھیے سامنے آن بیٹھنا اور یہ دیکھنا کہ یوں بز میں اس کے روبرو کیوں نہ خاموش بیٹھیے اس کی تو خامشی میں بھی ہے یہی مدعا کہ یوں میں نے کہا کہ بز ناز چاہیے غیر سے صحیح سن کے ستم ضریف نے مجھ کو اٹھا دیا مجھ سے کہا جو یار نے جاتے ہیں ہوش کس طرح دیکھ کے میری लगी چلنے لگی यूं کب مجھے کنویں یار میں رہنے کی وزا یاد تھی آئنا دار بن گئی ہے رتے نقشے پا کہ یوں گھر تیرے دل میں ہو خیال وصل میں شوق کا زوال موج محیط آب میں مارے ہے دستو پا کے یوں جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کے ہو رش کے فارسی گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں